سوٹو نحمت علی گم وبی بل وا سا اِلْ اللہ کی اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ نعمت جو تم پر ہے الَّذِي اور اس کا عہد جو اس نے تم سے پختہ کیا مضبوط احت باندھا اس گلطم جب تم نے کہا سمنا اور اتارنا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا اور بھی جاننے والا ہے پیچھے اللہ سعالی نے نماز کے لیے حضو اور پانی کی غیر موجودگی میں تیمن کے احکامات جاری کیے اور فرمایا ما یرید اللہ مایوری علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا تنگی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ مکمل تہارت ہی کے لیے اللہ سبحانہ تعلیٰ نے تیم کا حکم ناگر کیا اور فرمایا والی نعمت اللہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو تو یہ اتمام نعمت میں سے ہے تیموں کی رخصت کہ کوئی جنوبی ہے اس نے غسل کرنا ہے یا بے وضو ہے اس نے وضو کرنا ہے اور پانی میسر نہیں تو وہ شریر طیب سے تیمم کر لے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر پھر بائیں ہاتھ پر مسا کرے اکیلی پر پچھلی طرف اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھر لے یہی غسل کے لیے تیمم ہے یہی روزوں کے لیے تعلق ہے ایک آدمی جمبی ہو گیا اس نے سوچا کہ بزوں کے لیے طے ہوں تو صرف اتنا سا ہے ہاتھوں کا وسعت مٹی کیونکہ مسلمان کے لیے تو ہوت والی ہے تو حالت حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں پتہ مر رہ تو پھر ساڑی جی با اس طرح جانور یعنی گدا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے ایسے میں بھی لوٹ پوٹ ہوا اچھی طرح مٹی سارے جسم کو لگتے غسر جو کرنا ہے تو غسر کی جگہ اس طرح اس نے کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بتایا تو آپ نے تو میں ان ناما یہ کا انتقال ابھی غزہ کا حقاع تو یہ اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو یوں کرتا آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا ہاتھوں کا غصہ کیا اور چہرے کا غصہ کیا یعنی غسل سے بھی یہی تیمون کو فیص کرتا ہے اور گورو سے بھی یہی تیمون کی فیص کر جاتا ہے اور یہ نعمت ملی سیدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حال گم ہونے ابو وہ بکر علی اللہ تعالیٰ کو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کی بیٹی نے ہمیں ایسی جگہ پہ روک دیا ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے تو وہ غصے ہو کے آئے اور ان کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ساگڑا کے سو رہے تھے زور سے پہلو کے اندر مقام آ رہا کہ بڑی شدید تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ گود میں تھے اس لیے میں ہی نہیں آواز نہیں تھا خیر اللہ پر ہمیں تیمن کی آیات اعلی کر تو یہ برکت ہے اعلی ابھی پکڑنی تو اللہ سبحانہ گھرانا ہوا یہ تیمن والی نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے پھر اللہ نے اس سے بھی بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا فرمایا نعمت اللہ علیہ اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی ہے اس نعمت میں مراد نحمت اسلام ہے اسلام کی نعمت سے اللہ نے تمہیں دی ہے اور اللہ کا وہ مختار جو اللہ نے تم سے کیا ہے وہ کیا ہے وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے کیونکہ جو وہ عہد ہے اسلام والا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا ہے تو یہاں پر اب عہد ہر بندے سے مسلمان ہونے والے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا اور اس عہد کا کے الفاظ کل مندرجات وہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عہد کو اپنی تر منسوخ کرتے ہیں اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ نے تم سے گفتہ کیا تو اس سے غور ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے اقبال اور تقریرات یہ بھی مل جانے دیدہ ہیں اللہ سبحانہ عبا تعالیٰ کی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کو اللہ تعالیٰ اپنا عمر کرار دے رہے ہیں پھر اس عہد سے برا وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ سلحان رعلیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری ضروریت سے لیا تھا جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے داخل اور شامل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے گیت میں اس کا ذکر کیا اس کو یوم الجست کا اہر کہتے ہیں اجست بھی ربیخ ہوں بالو بالا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ نے اللہ تعالیٰ آدم کی پشت سے اس کی ضروریت اور ان کی پشتوں سے ان کی ضروریت ساری نکالی اور ان کو جمع کر کے اللہ تعالی نے اہار دیا اور اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے یہ عد و نشارہ سے لیا تھا نبی نبیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہلی کا لیکن وہ پہلی بات کہ ہر مسلمان سے جو عہد لیا جائے وہ عہد مراد ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد لیتے یہی مانا جاتا ہے اس کو تم سنی نہ باتان کیونکہ یہ اگلا لفق اسی بات کے لیے کریمہ ہے کہ وہ وعدہ اس وقت لیا دیا تھا تم سے جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اکاٹھ کر لیٹ میں آ گئے عالیم سرور اللہ کے زرو یقین اللہ تعالیٰ پینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا یا ایمان لائے ہو جو ایماندار ہونا شہاد اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ والا شانہ اللہ تحر اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو ع ڈرو اللہ اللہ ان اللہ جو تم عمل کرتے ہو یقین اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس سے پوری طرح سے باخبر ہے کون قوامہ شہدا اس کی وضاحت سورت میں پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بات ولاسی کو اگر چہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو قریب رشتے داروں کے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو رمی ہو یا تقیر کسی کے بھی خلاف یا حق میں کیوں نہ ہو انصاف کے ساتھ ادر والی گواہی دے دی اور ولاجی منا تم شناحان مِنْ قوم الا اللہ کا اس کی تفسیر اور وضاحت جو ہے وہ سو نمائندہ کے آغاز میں وہ کرتی تھی کہ چونکہ دشمنی تھی مسلمانوں کی اہل کتاب کے ساتھ یہ ادو نخورہ کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تو اب وہ دشمنی نکالنے کے لیے کہیں تو ان پر زیادتی نہ کر جاؤ ولا یہ جنیمناہ شنا قومی کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے اس بات کا مجھے اللہ تعالی ہو کہ تم انصاف ہی نہ کرو نہیں بے شک کو تمہارے دشمن ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے ظلموں کے ساتھ بھی نہیں یہ ہوا پرابلم تخواہ تم بدل کرو یقیناً کیونکہ جو ادر ہے وہی تقبے کے زیادہ قریب ہے بد اللہ اللہ سے بھرو اکثر کافروں نے مسلمانوں سے بڑی دشمنی کی تھی جب وہ مسلمان ہوئے عالت کپر میں جب مسلمانوں سے دشمنی کرتے رہے جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اب ظاہری باتیں ہے وہ پرانی دشمنیاں تو ہوتی ہیں دین میں بلکہ ہمارے معاشرے میں تو شاید اس چاہنی معاشرے کی نسبت کہیں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے وہ کوئی بندہ برے ان کرتا رہے جس کو کچھ والے اور اگر وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں بڑا حجیشنا ہوتا کرے تم کی کرتا ہے نو سو چوہے کھا کر بجلی ہج کو چڑھی اس طرح کے محاورے ہمارے ہاتھ پھنسے جاتے تو بہرحال اب وہ لوگ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو فرمایا ان سے دشمنی نہ نکال ہوا ایک دلو ہوا حقربہ ہوا اور یہ حکم ہر جگہ پر ہے انصاف کے بارے میں دوست اور دشمن سب برابر ہیں حق بات دونوں کے لیے برابر ہے واجل اللہ امان وسفا ہاتھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے ان اور بہت بڑا تین اور وہ لوگ جنہوں نے اور ہماری آیات کو اصحاب کا کام یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں دو دفی ہیں یا اے وہ جو ایمان لائے ہو نعمت اللہ, اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے قوم ہاں جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان ائی کم عید ہوں کہ وہ تمہاری کر اپنے ہاتھ بڑھائیں یعنی تم پر ظلم و زیادتی کے لیے فقب ایدیہم عیدیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا بداۃ اللہ اور اللہ پہ ذروع واحد الحلیہ توقع اور لازم ہے کہ ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں توقل کریں عمومی انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اب خصوصی انعام کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ خصوصی انعام کیا ہے کہ ایک قوم نے تم پر درخت درازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا دست درازی کرنا چاہیے اللہ نے روک دیا جادر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وہ رجب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان میں شریک تھے جب واپس لوٹے تو وہ بھی واپس لوٹے دوپہر کے وقت آرام کا وقت تھا ایسی وادی میں دوپہر کا ٹائم آیا کہ جہاں تو بہت زیادہ خاردار درخت تھے کانٹے دار چھاڑی چھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا لوگ بھی درختوں کے سائے کے نیچے بکھر گئے جتنا دوپہر کا پتہ تھا تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے درختوں کا جتنا سایہ تھا اتنے سے دو دو تین تین چار چار ایک ایک برداشت طرح درختوں کے سائے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی کروار اس درخت کے ساتھ لٹکا دی دیگر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بدری بیٹھا ہوا ہے آپ نے بتایا کہ اس نے میری تلوار سونت لی تھی میری تلوار میں آپ سے نکال کی اور مجھے میں سوچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا میں جا پڑا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو دیکھو یہ تمہارے سامنے بیٹھا صحیح بخاری میں ولوادات کے باب میں یہ واقعہ درج ہے اسی طرح صحیح جناب عبداللہ عباس وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک فصل ہو گیا تھا اس کے دیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے اب یہ یہودی تھے ہمیشہ سے ہی شرح کی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے کے نیچے بٹھا دیا دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھے اور پروگرام بنایا کہ ان کے اوپر چکی کا پاٹ وہ اوپر سے دیوار کے اوپر سے گرا دیتے ہیں اور بڑا غلطی پتھر ہوتا ہے اس کے نیچے دب کے سارے ہی ختم ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبردار کر دیا اس طرح کے متعدد واقعات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی درازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو بچا دیا یہ آیت کریمہ کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی یا کس واقعہ کے مختصر بات نازل ہوئی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی ایک واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہو یا کئی واقعات ہو چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہو بہرحال اس کا شان نزول جو بھی ہو لیکن اللہ سبحانہ ہوا تو نے اپنی یہ خصوصی نعمت اہل ایمان پر ذکر کی ہے کہ کافروں نے تم پر دست درازی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا اللہ نے تمہیں ان کے شاط سے بچا لیا وقت اللہ لہٰذا اللہ سے ڈرو وہ اللہ کی فری رب کر ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر ہی تروغل کریں